نہ خطبہ نمبر 165 خطبہ نمبر 165 میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت کرنے والی کتاب نازل فرمائی ہے کہ جس میں اچھائیوں اور برائیوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے تم بھلائی کا راستہ اختیار کرو تاکہ ہدایت پا اور برائی کی جانب سے رخ موڑ لو تاکہ سیدھی راہ پر چل سکو فرائض کو پیش نظر رکھو اور انہیں اللہ کے لیے بجا لاؤ تاکہ یہ تمہیں جنت تک پہنچائے اللہ سبانہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو انجانی نہیں اور ان چیزوں کو حلال کیا ہے جن میں کوئی عیب و نقص نہیں پایا جاتا اس نے مسلمانوں کی عزت و حرمت کو تمام حرمتوں پر فضیلت دی ہے اور مسلمانوں کے حقوق کو ان کے موقع و محل پر اخلاص و توحید کے دامن سے باندھ دیا ہے چنانچی مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں مگر یہ کہ کسی حق کی بنا پر ان پر ہاتھ ڈالا جائے اور ان کو ایزا پہنچانا ناجائز ہے مگر جہاں واجب ہو جائے اس چیز کی طرف بڑھو کہ جو ہمیر اور تم میں سے ہر ایک کے لیے مخصوص ہے اور وہ موت ہے چونکہ گزر جانے والے لوگ تمہارے سامنے ہیں اور موت کی گھڑی تمہیں پیچھے سے آگے کی طرف ہنکائے لیے جا رہی ہے ہلکے پھلکے رہو تاکہ آگے بڑھ جانے والوں کو پاسکو تمہارے اگلوں کو پچھلوں کا انتظار کرایا جا رہا ہے اللہ سے اس کے بندوں اور اس کے شہروں کے بارے میں ڈرتے رہو اس لیے کہ تم سے ہر چیز کے متعلق سوال کیا جائے گا یہاں تک کہ زمینوں اور چوپاؤں کے متعلق بھی اللہ کی اطاعت کرو اس سے سرتابی نہ کرو جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو